يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه بل يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما حلمه الله فليكتب بل يملد الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل البليه بالعدل واستشهدوا سهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما ولا تسأموا أن ترتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم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 وہ گناہ دل کا حامل ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے ربا اور سود کی حرمت کا بیان کرنے کے بعد اللہ سبارک و تعالی نے ان آیتوں میں ادھار لین دین کے احکام بیان فرمائے یعنی ایک طرف سود کی حرمت کا اعلان فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ سود اتنا بڑا گنا ہے کہ جو نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لے لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا تھا کہ بہ ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہے اور بے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہاتھ در ہاتھ بے ہو رہی ہو یعنی بیچنے والا اسی وقت سامان حوالے کر رہا ہو اور خریدنے والا فورن پیسے دے رہا ہو یہ بھی بے کی ایک شکل ہے اور یہ بھی بیک کی اور تجارت کی ایک شکل ہے کہ مثلاً بیچنے والے نے سامان تو ابھی دے دیا لیکن قیمت کے بارے میں کوئی مدت مقرر کر لی گئی کہ اس کی مدت کے اندر قیمت ادا کی جائے گی اس کو بے مؤجل کہتے ہیں سلام اس, اس کے برخلاف اس کے بالکل برعکس وہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص نے خریدار نے پیسے تو پہلے دے دیے ہیں لیکن جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ ابھی موجود نہیں ہے یا بیچنے والے کے پاس مہیا نہیں ہے تو وہ ایک خاص شرائط کے تحت وہ خاص مدت کے بعد وہ اس کو فراہم کرے گا یعنی بیچنے والا فراہم کرے گا جیسے مثلا عام طور سے کھیتوں میں یا باغات میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو کاشتکار ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ بیج وغیرہ خریداری کے لیے پیسے چاہیے اس کے بعد پیسے نہیں ہیں تو اس صورت میں وہ اپنا جو آئندہ پیدا ہونے والا پھل ہے وہ پیچھ کی فروخت کر دیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ بھائی پیسے تم ابھی میرے پورے پورے دے دو اور میں مثلاً چھ مہینے کے بعد تمہیں فلاں پھل یا فلاں پیداوار اتنی مقدار میں ادا کروں گا اس کو سلم کہتے ہیں اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو قیمت ہے وہ تو فوراً ادا کر دی گئی ہے لیکن جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ادھار تو یہ آیات کریمہ جو آ رہی ہیں یہ ادھار کے معاملات کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے اس میں سلم بھی داخل ہے اور وی معجل بھی داخل ہے یعنی یہ صورت بھی داخل ہے کہ پیسے ابھی دے دیے گئے اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بعد میں ادا کی جائے گی اور وہ صورت میں داخل ہے کہ جس میں ابھی چیز بیچنے والے نے دے دی ہے اور پیسے بعد میں وصول کرے گا تو اس میں جو پہلی صورت میں نے کی کیا سلم والی یعنی جس میں کہ پیسے ابھی دے دیے گئے اور چیز بعد میں مہیا کی جائے گی جس کو سلم کہتے ہیں وہ ہر چیز میں ہر وقت ہر حالت میں جائز نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے مفصل شرائط ہیں جو نبی کریم صلی اللہ وسلم بیان فرمائی ہے وہ تفصیل چاہتی ہے اس پہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے ہر چیز کے اندر یہ پیشگی سودا نہیں ہوتی البتہ یہ جو دوسری شکل ہے یعنی بے بجل جس میں کہ بیچنے والے نے چیز تو ابھی دے دی اور پیسے وصول کرنے کے لیے کوئی مدت مقرر کر لی یہ اکثر و بیشتر یہ صورت جائز ہوتی ہے اور اس میں جو قیمت بھی آپس میں باہم طے ہو جائے وہ جائز ہے اب اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بات فرمائی کہ ایسا اگر کوئی ادھار معاملہ ہو تو تم اس کو آپس میں لکھ لیا کرو چنانے فرمایا کہ یا نہ آ بنو ایمان والو تدائن تم بدعی جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو دین کہتے ہیں کسی بھی ایسے مالی حق کو جو ایک شخص کا دوسرے پر واجب ہو گیا ہو دین میں اور کرن میں فرق یہ ہے کہ قرض تو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو, کو کوئی نقد رقم دی ادھار نقد رقم دی اور کہا کہ ہم تم سے بعد میں وصول کر لیں گے یہ تو کرد ہے یہ بھی ایک طرح کے دین ہے کیونکہ جس شخص قرض لیا ہے اس کے ذمے وہ قرض کی رقم باجب الادا ہو گئی ہے تو باجب الادا رقم کرنا بھی دین ہوتا ہے لیکن دین کا لفظ زیادہ وسیع اور زیادہ عام ہے قرض کے مقابلے میں قرض تو صرف نقد رقم کا ہی ہوتا ہے اور دین اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا میں نے ایک کپڑا کسی کو بیچا اور یہ طے کیا کہ تم اس کی قیمت مجھے ایک مہینے کے بعد ادا کرو گے تو کپڑا میں نے بیچ دیا اور وہ ایک مہینے کے بعد جو اس کی قیمت ہے وہ خریدار کے ذمہ واجب ہو گئی تو وہ واجو ادا رقم اس کے ذمہ ہے ایک بے کے معاملے کے نتیجے میں تو یہ بھی دین ہے یا جیسے میں نے ہر مثال دی تھی کہ ایک کاشکار نے پیسے پہلے لے لیے ہیں اور کہا ہے کہ میں تمہیں تین مہینے کے بعد فلاں پیداوار گندم چاول یا کوئی اور پیداوار میں تمہیں فراہم کروں گا طے کر کے کہ اتنی, اتنے من دوں گا اتنے فلاں تاریخ پر دوں گا تو یہ بھی ایک دین ہے کیونکہ اس صورت پر کے میں کاشتکار کے ذمے یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ جو طے شدہ جنس ہے طے شدہ مقدار کے مطابق طے شدہ تاریخ پر اس کو فراہم کرے یہ بھی ایک طرح کا دین ہے تو دین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے ذمہ دوسرے کے لیے واجب الادا ہو تو قرض اور قرض صرف نقد رقم اگر کسی کو ادھار دی جائے تو اس کو کہتے ہیں تو قرض جو ہے وہ ایک محدود مانا رکھتا ہے اور دین ایک وسیع مانا رکھتا ہے جس میں قرض بھی داخل ہے تو اللہ تبارک تعارے فرما رہے ہیں کہ جب تم کوئی دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو الا اجل متمن اور دین کا معاملہ وہ متعین میعاد کے لیے ہو تو یہاں دو باتیں قابل ذکر ہی ہیں ایک تو یہ کہ اس میں اللہ سبارک مطالعہ نے واضح فرما دیا کہ اگر کوئی معاملہ ادھار ہو رہا ہے یعنی کوئی چیز ادھار بیچی جا رہی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس ادھار کی ادائیگی کا متعین وقت طے کر لیا جائے بے کے معاملے کے اندر ہی اندر یعنی جب خریدار اور بیچنے والے کے درمیان بے عقد ہو رہا ہے تو اسی وقت یہ بات طے ہو جائے کہ یہ قیمت کتنے دنوں کے بعد ادا کی جائے گی کون سی تاریخ کو ادا کی جائے گی یہ بات اسی وقت طے ہونا ضروری ہے اگر وہ طے نہیں ہوتی اور یہ تو طے ہے کہ ادھار ہے لیکن ادائیگی کب ہوگی یہ بات طے نہیں ہے تو اس صورت میں وہ وے سری اعتبار سے فاصد ہے ایسی وے کرنا جائز نہیں اور اس کے فاسد جیسے ہکام ہوتے ہیں لہٰذا یہ بات طے کرنا ضروری ہے کہ کتنی مدت کے بعد پیسے ادا کیے جائیں گے کیوت کی جائیں یا اگر سلم ہے تو اس میں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کتنے مدت کے بعد وہ گندم یا چاول جو بھی چاہے چیز سلم کے طور پر لی جا رہی ہے وہ اس کو فراہم کرے گا ایک بات پہ یہ بات پران کریم میں بتلا دی کہ میاد کا طے ہونا بڑا ضروری دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ گفتگو جو قرآن کریم فرما رہا ہے یہ چیز ایسے وقوع کی ہے کہ جس میں اقوت کے اندر مدت متعین کرنا شرن ضروری ہوتا ہے اور مدت اگر متعین کی جائے تو متعین ہو جاتی ہے مثلا ادھار وے یا ادھار اجارہ تو اس کے اندر جو مدت مقرر کی جاتی ہے وہ مقرر ہو جاتی ہے اس کے مثلاً فرض کیجئے کہ اگر کسی تفصیل نے کسی کو ایک کپڑا بیچا اور کہا کہ تم اس کی قیمت ایک ماہ کے بعد ادا کر دینا تو ایک ماہ تک اس کو نصف صرف ایک مہلت ہے قانون بلکہ بیچنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک ماہ آنے سے پہلے اس سے قیمت کا مطالبہ کرے کیونکہ یہ جو میاد ہے یہ اس کے باہمی بیٹھ کے معاہدے کا ایک لازمی حصہ ہے تو اس سے پہلے مطالبہ کرنا جائز نہیں لیکن قرض میں اگر کسی جس نے کسی کو نقدی قرض دی ہے تو اس میں کوئی میاد مقرر نہیں ہوتی اور اگر میعاد کوئی آپس میں مقرر کی بھی گئی ہے تو وہ اس کی حیثیت محض اخلاقی نوعیت کی ہوتی ہے قانونی نہیں ہوتی اگر فرض کے ایک قرض دینے والے نے کسی کو دس ہزار روپے قرض دیے اور کہا کہ بھئی تم مجھے ایک مہینے کے بعد واپس کر دینا یا قرض لینے والے نے کہہ دیا کہ میں ایک ماہ بعد آپ کو واپس کروں گا تو اخلاقی اعتبار سے تو اس ایک ماہ کی ایک اتنی حیثیت ہے کہ بھئی جب تک وہ مہینہ نہ آ جائے اس وقت تک قرض دینے والے کو نہیں چاہیے کہ وہ اسے مطالبہ کرے یعنی ایک مربت کے خلاف ہے لیکن اگر وہ کسی وجہ سے مطالبہ کرنا چاہے تو قانون اس کو ہر وقت حاصل ہے اگر صبح کو قرض دیا تھا تو شامی کو واپس لینے کا حق بھی حاصل ہے کہ وہ صبح کو دیا تھا اور شام کے وقت میں کہہ دیں کہ بھائی مجھے ضرور پیش آ گئی مجھے واپس کر دو ضرور پیش آ گئی نہیں آ گئی ہر صورت میں قانون اس کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے اگرچہ بروبت اس کو نہیں چاہیے اس کے برخلاف اگر کسی نے کوئی چیز بیچی ہے اور بیچ کر اس کی قیمت مقرر کر لی ہے اور کہا ہے کہ ایک مہینے کے بعد تمہیں ادا کرنا تو پھر اس بیچنے والے کو ایک مہینہ گزرنے سے پہلے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوتا تو یہاں چونکہ اللہ تبارک مطالعہ فرمائے الا اجلیب مسمن یا جب تم کو ادھار کا معاملہ کرو ایک طے شدہ کے لیے تو اس سے بظاہر یہ والے رہا ہے کہ مراد اس سے قرض والا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ بے معجل یا سلم والا معاملہ ہے یعنی مراد یہ ہے کہ جب تم نے کوئی چیز بیچی تو اگر اس کی قیمت ادھار رکھی گئی ہے تو اس ردھار کی ادائیگی کا وقت متعین کر لینا بڑا ضروری ہے لاجلی مسم پھر فرمایا سب تبو تو اس کو لکھ لیا کرو اب یہ حکم اگرچہ وجوب کے لیے نہیں ہے یعنی سر واجب نہیں ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ ہو ادھار کا تو اس کو ضرور لکھا جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت ادا فرمائی ہے کہ لکھ لینا چاہیے اب ذرا تصور فرمائیے یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے اس دور میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے جب لکھنے پڑھنے کا اتنا رواج نہیں کاغذ بھی میسر نہیں لوگ اگر کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں تو کھجور کی چھال استعمال کرتے ہیں ہرن کی جلی استعمال کرتے ہیں ہڈیاں استعمال کرتے ہیں کاغذ میسر نہیں ہے لکھنا بھی ہر ایک کو نہیں آتا اس زمانے میں اللہ تبارک وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بھی جب کہ لکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ تم اپنے باہمی معاملات کو ضبط تحریر میں لایا کرو تاکہ جھگڑے کے وقت میں وہ تحریر کام آ سکے اور جھگڑے پیدا ہی نہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کو تحریری شکل میں لانے کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس کو فرض واجب نہ کہیں کیونکہ فرض واجب قرآن نے قرار نہیں دیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قرار نہیں دیا اگر قرار دے دیتے تو اس میں لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا کہ بعض اوقات چھوٹے مٹے معاملات ہوتے ہیں آپس میں اعتماد ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہر موقع پر لازم کرنا کہ ضرور تم کوئی دستاویز لکھو یہ Luego queríamos...